اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں خور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد علی و اسحاب اجمعین اجمائین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے لن تنال البر کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے پہلی آیت کہ تم اس وقت تک خیر نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی پاتسم و بحب لہ تم سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ بلا تفرقو اور فرقہ فرقہ نہ بنو معلوم یہ ہوا کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں کھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ اللہ کی رسی کیا ہے پرانی مجید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی یہ با ہے یہی دو دین کی بنیادیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے برباد ہو رہے تھے ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کیسے اسی قرآن و سنت کے راز سے پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو ہاں بل تو کمن کو و ہو نہ منکر، تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے برائی سے روکتا رہے دین پھیلاتا رہے اور دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں تمہاری امامت کرتا رہے اور تم اس کی جلوں میں تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی دین کو غالب کرنے کی مسلسل جدوجہد کرتے رہو یہی اصل جہاد ہے اس لیے فرمایا گیا کن تم خیرہ امت ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے maruf, تم ابل معروف و تنہا نارل تم نیکی کا امر کرتے ہو حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو وہ تو مینا بلّا اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہو یہ ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وہ ستیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے حاکم بنانے کے لیے آیا ہے میں اللہ تہن ولا تحسن انتم ان غزب عہد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے مگر ڈپریس نہ ہو سست نہ پڑو اور غم میں آ کے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو امت اللہ ہو تم ہی غالب آ کے رہنے والے ہو ان کن تم اگر تم واقعی سچے مومن ہو اف اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی آپ نے جبل الرمات کے پچاس تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے انہیں فتح نظر آئی تو بے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے آخر ان کو بتقاضے بشریت بہت بھی ہے او قتل جمخلا تمرے آکار کو اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے ایسا نہیں جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے یہ تمہارا مشن ہے تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے افمایہ کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مقبوض فرمایا جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا قرآن تم تک پہنچایا تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم عطا فرمائی عزیزا نے گرامی فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر پر کھیلے ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں یہ زندہ جاگیر ہے اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے اور یہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ یہی کامیابی کا راستہ ہے اس میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے ہاں شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کیجیے مر گئے یا مرتا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکو بہت حسین ادب پارا ہے ان نفیقل کے سماوات وقت علاف لئی بن نہ رات دن کے آنے جانے میں آسمان زمین کی تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں عقل والا الباب کے لیے یہ عقل والے کون ہیں اور عقل کیسے آتی ہے اللہ دینا قرون اللہ قیام ولا جروں بہم وہ یتفک خلق السماوات و ربنا ما خلق تحضا پاترا سبھانک فقینہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے ہر حال میں اور سوچتے رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ, پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی یہ ایک بہت بڑا نظام ہے بہت بڑا منصوبہ ہے ایک بہت بڑی خیر ہے اور اس منصوبے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے تیرے منصوبے تیری مرضی تیرے نظام کے خلاف چلنے لگ ایسا نہ ہو اے اللہ ہم تیرے کو ورکر بن کے چلیں ہم تیرے منصوبے کو پورا کرنے میں تیرے ساتھ چلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منصوبے سے ٹکرا جائیں اور دوزخ کا نیدن بن جائیں صبح تو پاک ہے ربنا بنا ما خلق تح پاکھانک فاقرا جا بنار ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کا ایسا رخ اختیار کر لیں وہ مقصد اپنا لیں جو تیرے مقصد سے ٹکرا جائے جو نذیر اکبر وادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تون نزیر خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا کہیں ایسا نہ ہو فقینہ عذاب النار اے اللہ ہمیں اپنی آگ کے عذاب سے بچا اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے تحت تم نے آسمان زمین یہ پوری کائنات بنائی اور اس کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں بھی بنایا اور آخر میں کامیابی کا ایک گر بتا دیے جینا منسبرو وہ صابر ہو وہ رابط ہوں وہ تق اللہ اے اہل ایمان پہلی شب تو ایمان ہوگی اس بیرو سابت قدم ہو جاؤ سابرو ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی ٹریننگ دو سکھاؤ وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو جاؤ ربات قائم کر دو وہ اللہ اور سب مل کے منتقلی بن جاؤ اللہ کے درخت کے اندر لعلکم لکھن امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ <تصفح> <تصفح> کامیابی کے گر بتا دیے ایمان صبر و استقامت آپس اس میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تعلیم دینا آپس میں جڑ کے رہنا فرقے فرقے نہیں بننا اور مل کے اللہ کا تقوی اختیار کرنا کامیابی عزیزان گرامی اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے اور سورہ ان کی جو پہلی پہلی آیت ہے وہ دل دہلا دیتی ہے یا خلق واحدہ وہ خلق منہا زہ وہ الذي تشا البی ورحام ان اللہ کا نل کمر اے لوگ اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورت پیدا کر کے انہیں زمین پہ پھیلا دیا اور اے لوگوں اللہ کے نام کی لاج اور شرم رکھو جس کا نام لے کے تم ایک دوسروں سے رشتہ مانتے ہو اور نکاح کے بندھن میں بند جاتے ہو نامحرم ہوتے ہو اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے محرم بن جاتے ہو میاں بیوی بن جاتے ہو اللہ کا نام لے کے رشتے گانٹتے ہو نکاح کرتے ہو بندھن باندھتے ہو اور اس اللہ کے نام کی شرم رکھنا لاج رکھنا وفا کرنا پیار و محبت کرنا ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام لے کے بندھن باندھو اور پھر جفاکاری کرو بے تہذیبی کرو بے مر بے مربتی اور بدلہ حاضری کرو اور ظلم کرو اللہ کا نام لے کے ایسا کرو گے فرمایا ان اللہ کا علیکم گم رقیب یاد رکھا اللہ تمہارا رقیب بن کے رہے گا یہ رقیب کی صفت یہیں پہ آئی ہے کہ جب نکاح کے بندھن میں تم بن جاتے ہو تو اللہ تمہارا رقیب بن جائے ہے نگران بن جائے تمہارے کیوں بلاک کی کھوج لگاتا ہے اور آپ اس کے لیے تمہارے سب برداشت نہیں کرتا ہے اس کے بعد کروار قرآن آپ کی خت میں جو پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد رب العالمین و والسلام علی عالا رسول کریم محمد وعلی علی و اصحاب ہی اجمائین عجیزان السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے پانچویں پالے والمحسنات کا خلاصہ بیان کریں گے اس میں لین دین میں درستی اور کبائر سے بچنے کی تاکید ہے میں نے عرض کیا کہ لین دین کی درستگی معاملات کی صفائی یہ دین کا مقصد ہے اور کبائر کبیرہ گناہ ان سے بچنا مومن کی شان ہے کبیرہ گناہ وہ ہیں جن میں ایک تو حد نافذ ہوتی ہو یا ان پہ اللہ کی طرف سے لانت عائد ہوتی ہو یا جہنم کی وائد ہو یہاں ایک اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لئی سل کبیرہ بل استغفا ولی اگر کوئی کبیرا گنا کیا جائے اور معافی بھی اللہ سے مانگ لی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا اور کوئی صغیرہ گنا کیا جائے چھوٹا لیکن اس میں اسرار ہو جائے اور وہ عادت بن جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرا بن جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا کہ سغیرہ اور کبیرا کے چکر میں کیا پڑتے ہو یہ مت دیکھو کہ کیسی نافرمانی کی ہے چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی کی ہے یہ دیکھو نافرمانی کس کی کی ہے بس اتنی سی بات اگر ذہن میں آ جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا کوئی کبیرہ نہیں رہتا عزیزا نے گرامی گھریلو معاملات میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیوریج کے استعمال کرتے ذرا سا غصہ آ گیا تو بی سے کہا میں تو طلاق دے دوں گا اور جے بھی ڈالی اور پھر ایک نے اکٹھی تینوں فائر کر یہ جائز نہیں آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے شکوا ہوا ہے بیوی بی کو میاں سے میاں کو بیوی بی سے آپس میں باہمی رضا رضامندی سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں ایک دوسرے کو سمجھائیں پیار سے محبت سے ڈانٹ ڈپٹ سے اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاون سے کہا کہ میاں بیوی بی سے کچھ روٹ کے دیکھ لو علیحدہ ہو کے دیکھ لو کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکم من اہلی ہی و حکم ایک بزرگ حکم خاوین کی طرف سے خاندان کی طرف سے ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے ان دونوں کو بٹھاؤ وہ معاملے کو شارٹ آؤٹ کریں اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کیا ابھی ہی ہونی چاہیے مسئلے اسی میں ہے کہ سپریشن ہو جائے تو پھر سپریشن ہو اور اس کی شکل بھی سیدھی سادی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو اور عدت گزر جانے دو عدت کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی سپریشن ہو جائے گی کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی تیسری طلاق دینے کی اس کو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ بنے اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے اس پہ ہم ذرا دھیان دیں گے تمہلا تقریب اس سے اللہ تران تم سکارا ہتہ دیکھو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو اور اس کی آگے مسلحت بیان فرمائی ہتہ تالم تمہیں اس بات کا علم تو ہو تقولون تم کہہ کیا رہے ہو اب نشہ تو اس زمانے میں حرام تھا نہیں نشے سے تو روکا نہیں لیکن نشے کے عالم میں نماز سے روک دیا اس لیے کہ نشے کے عالم میں تم سمجھ نہیں پاتے ہو اور جو نماز پڑھتے ہو جو منہ سے کہتے ہو تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو ازی جانے اگر اس وجہ سے نماز سے یہ روک دیا کہ چونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہو اس لیے تم نماز کے قریب نہ جاؤ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ میاں نماز سمجھ کے پڑھا کرو اور خزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کر سلا کہ من تمہارا تمہاری نماز میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے دھیان سے پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا چاہیے یعنی میں کہا جائے تو یہ کہیں گے میر وقفی سے جو ہم کہیں اس کا ہمیں پتا تو ہو رہے ہیں اور وہ کہنے میں ہم سنجیدہ ہوں اور کہتے ہوئے وہ بات ہم دل سے کہیں تو یہ اس وقت کہا گیا جب کہ ابھی شراب کی اور نشے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن بعد میں وہ شراب کو مطلفن حرام قرار دے دیا گیا اس کے بعد دو اور باتوں کا حکم ہے یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ الفاظ کی ایسی بناوٹ اور ایسی وہ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں جس سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں دیکھو تم نیک نیتی سے بھی وہ الفاظ استعمال نہ کرو رائنا کی بجائے تم انضر نہ کہا کرو یعنی وہ الفاظ یا وہ طرز گفتگو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذرا سا بھی پہلو نکل سکتا ہو اس سے بھی ہٹ جاؤ اس لیے کہ ہاں نفس گم کر نی آیت جنید وایسی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی روحایت نہیں کی جا سکتی دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو شرک کے قریب نہ جانا دو باتوں میں پختگی ایک آجناب سے سلم کے ادب کا حکم دے دیا اور دوسرا یہ کہ توحید میں بھی پختہ رہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گنا ہے یہ ایم ہے کہ ہم شرک ہر کس ہر ہرگیز معاف نہیں کریں گے اور آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اپنے پاک باز ہونے کے دعوے نہ کیا کرو یا یور ہولینس بننے کی کوشش حضرت صاحب اور صاحب و دستار بننے کی کوشش نہ کیا کرو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے جس کو وہ چاہے تزکیا تا فرما دے جس کو چاہے وہ مذکہ متحر بنا دے تمہیں دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا آگی چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلاح و رب کلاو میں ان ہر تعیو حق اللہ کی قسم تیرے پروردگار کی قسم اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم اور سالس تسلیم نہ کر لیں اور دل سے تسلیم نہ کر لیں اور پھر وہ تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا غبار بھی کسی قسم کا شکوہ بھی نہ لائیں پھر تو ایمان ہے ورنہ نہیں ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاکید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھ جائیں اور زندگی بھر اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کی اور دوسرے حرف پہ بھئی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے اور تلاوت کے ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن تلاوت ریسیٹیشن ویسیٹیشن نہیں ہے تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ پرانے مجید پڑھیں اور سمجھیں نہیں سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے اور اس پہ تو کھلی کھلی حادث موجود ہیں ابوداؤد میں حضور اللہ سے وسلم مایا کے یا ابادر لا تک دوت علم من القرآن خیر اللہ کا من ان تسلی میں اطرکا اے ابو ذر اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے سمجھ کے پڑھ لے تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو سو رکعت نماز نفل پڑھے گرامی دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے اس کے بغیر رکت نہیں ہوگی سات آیتیں ہی یہ ہیں کم از کم تین آیتیں اور چاہیے تلاوت اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی تحلیل بھی تکبیر بھی دروپ بھی دعا بھی سلام بھی فرمایا کہ سو رک جن میں کہ کم از کم ایک ہزار آیات کی تلاوت ہو ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے عبداللہ بن عباس رج فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلاً صورت ولعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے پرانی مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا ریزا نے جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا اس وقت تک بات نہیں بنے گی اب دیکھنا آیت کیا کر جا تم بسا میربک دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم تمہارے کھول دینے والی بصیرتیں آخیں کھول دینے والے حقائق ناجل ہو چکے ہیں فمن اب سارا جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا نف سے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے وہ منحمے اور جو اس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا بفال اس پہ ہے استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب علم کو تم آنکھیں کھول کے پڑھو کیا مطلب ہے اس کا سمجھ کے پڑھو دھیان سے پڑھو غور و فکر سے پڑھو تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے دھیان سے پڑھو اندھے ہو کے نہ پڑھ افلا یہ تدبرا قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے ام آنا کلو اقفال کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بی سیوں جگہ پہ کہیں نہیں میں کتاب کتاب ہے انجلنا ہو الئی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے مبارا بہت برکت وادی ہے کیوں نازل کی لبرو آیات ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں وہ لئے اول الباب اور عقل والے نصیحت حاصل کریں اس پہ عمل کریں تو یہاں اس موضوع، مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ایک اہم بات کہہ دی گئی وہ یہ ہے کہ دیکھو میاں امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس خبر کو آگے اچھال نہ دیا کرو خبر کو متعلق آدمیوں کی طرف مبزول کر دیا کرو منتقل کر دیا کرو اگر کوئی خبر ایسی حساس ہے جس کا پھیلانا ضروری نہیں ہے تو اس خبر کو نہ پھیلایا جائے کوئی گنجائش نہیں فرمایا کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے تو اسے عوام, عوام میں ہرگز قسمت پھیلاؤ اس کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس خبر کو آگے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا اس میں ذکر کی بات بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی ہمارے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بس اچھا کام ہے کر لیں تو کر لیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے اور اس کو زندگی کا ایک شعار بنا لینا چاہیے ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے کہ یارسول ان شراء علی اسلام نقت کفرت آ رہی ہے اخبرنی بشینتشبے یارسول یہ اسلام کے حکام تو مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں تو عمل نہیں ہوگا ایک چیز آپ مجھے بتا دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں دانتوں سے پکڑ لوں اس پہ خوب عمل کروں اب میں لا ذکر اللہ ایسا کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے ایک وہم ہمیں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کی بہترین شکل ہے اور اس کے بعد اب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے عجیزان گرامی اس آیت پہ غور فرمائیں یہ ایک سو آیت نمبر ایک سو چار ہے سورہ النساء کی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ ادا قبئی تو مجھ سے رہا تھا وف کریامن و جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اسی لیے ایک جگہ یوں فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا کام ہے اللہ کو یاد رکھنا اس کا دھیان رہنا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تک لوں گا اور جگر برادہ آبادی نے کہا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے تو یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا یہ بہت بڑی بات ہے یہاں یہ بھی فرمایا کہ انصاف سے کام لو اور کبھی اگر معاملہ آ جائے انصاف کرنے کا فیصلہ کرنے کا کہ ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے تعصب میں تم غیر مسلمان کے خلاف فیصلہ کر دو اور مسلمان کے حق میں کر دو ایسا انبار القرآن آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم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 قرآن مجید کے میں پارے و ادا کا خلاصہ بیان کریں گے عزیزانی گرامی پہلی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ نسارا میں کچھ حق پسند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اگر ہم ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں تو وہ اسے قبول کریں گے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمی سو گئے داستان کہتے کہتے اس کے بعد آگے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا کوئی شخص قسم کھائے اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا عام کھانا کھلایا جاتا اور یا تین روزے رکھے اس کے بعد شراب جو پانسے ان سب چیزوں کے حرام اور نجس ہونے کا فتویٰ دے دیا اور اس کی مسلحت بیان کی اور مسلحت میں دو اہم باتیں خاص طور پہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیں فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت پھیلاتا ہے دشمنی نمبر دو اس کے ذریعے سے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے یعنی شراب اور جوئے کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک طرف سے انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا دشمنی ہو گئی دوسری طرف سے رحمان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا کہ نہ نماز کے رہے نہ ذکر کے رہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ گیا اور انسان سے بھی تعلق بگڑ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا شاعر شاعرہ کی جمع ہے شاعرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات محسوس نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ تعالی نے کچھ چیزیں کچھ اشیاء ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ہم ادراک اور احساس کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو شاعر اللہ کہتے ہیں کلام پاک شاہ اللہ میں سے کعبہ نبی کی ذات نبی کے وارثین انبیاء دینی کتابیں یہ سب شاہ اللہ ہیں حد یہ کہ یہاں فرماتے ہیں کہ بلب نہ جالا حالکم شہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں جنہیں تم ہانک کے لے جاتے ہو مینا میں حج کے موقع پہ قربان کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ چونکہ اللہ کے نام سے اب یہ مخصوص ہو گئے تو اب یہ شعائر اللہ میں سے اب انہیں عزت سے لے کے جاؤ عزیز نے گرامی میں آپ سے ہاں کالج اور یونیورسٹی کی طرح بازی ایک سوال کرتا ہوں اگر اللہ ہمیں اپنی کتاب میں قربانی کے جانوروں کی اونٹوں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے تو ان شاعر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم اساتذہ کہتے ہیں جنہیں علماء کہتے ہیں دانشور کہتے ہیں ان عمارتوں کے بارے میں جہاں قرآن و حدیث کی کتابیں سجی ہوئی ہیں وہ کلاس روم جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے جی وہ لیبورٹریز جہاں اللہ کے حکم, کا حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ سائنس پڑھتے ہیں کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے کیا ان کے احترام اور تعظیم کا اللہ حکم نہیں دے رہا ہے آگے چل کے فرماتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں لیکن سب سے عام سبب تین ہے ایک تو یہ کہ کوئی برائی پھیلی ہوئی ہو اور بہت زیادہ لوگ اسے کر رہے ہوں تو ہماری نظر میں وہ برائی نہیں رہتی کہ یار سب لوگ کرتے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں خواہ ان کی زیادتی اور اکثریت تمہیں اچھی لگے تو گمراہی کا ایک سبب اکثریت ہے اکثریت حق اور باطل کا معیار نہیں ہوا کرتی بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی روش اختیار کرو گے تو بہک جاؤ گے تو اکثریت گمراہی کا ایک سبب دوسری ازب قرآن کہہ رہا ہوں دوسری بات تکلید آبا تمہیں ہم جو اپنے باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب ہم تو اسی پہ چلیں کہ زمیں جمبد نہ گل محمد یہ ایک جمود کی کیفیت ہوتی ہے دماغ کی کھڑکیاں بند کرنے کی مزید کو سوچنے کو تیار نہیں یا تمہارے باپ دادا بھی اگر تم جیسے ہی ہوں وہ بھی جمود کا شکار ہوں تو پھر کیا کرو گے تیسرا سبب کمراہی کا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے فارغ ہو کے دوسروں, دوسروں پہ تنقید میں لگ جانا کہ یہ تو رکو مندر ادا تعی تم دوسرے برائی کرتے ہیں کرتے رہیں تم اگر خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی تو برائی سے روکو تبلیغ کرو لیکن دوسروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے اس پہ چاہو تنقید کر دو اللہ نہیں پہ کر دو تمایا غیر ضروری تنقید اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا یہ تین گمراہی کے اسباب بیان کیے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے آگ اس کے فرماتے ہیں کہ یہ زندگی انیات دنیا یہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے ایک طویل دورانی کا کھیل ہے کھیل ہے طویل دورانیے کا اور جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو سب لوگ اسی لباس میں واپس چلے جائیں گے جس لباس میں آئے تھے موت کے ایک جھٹکے میں سب برابر ہو جاتے ہیں ایک کفن میں سب کی چھٹی ہو گئی کوئی جاگیردار ہے تو اس کی جاگیر ختم کوئی صاحب اقتدار ہے تو اقتدار سے چھٹی ڈرامہ ختم ہو گیا یہ لاہو ہے اور لائب ہے اصل حقیقت جو ہے مجھے ایک شاہ صاحب کا جملہ بہت پسند آیا ہم جنت البقی کے پاس کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے اس نے کہا آر جی گھر تو یار یہ فلیٹ ہے میرا اور مستقل گھر جو ہے وہ, وہ, ہے. وہ قبر کی طرف اشارہ کر دیا وہ گھر ہے جس کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو ہمارا موڈس اپرینڈی یہ ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ بھرے لوگوں کو ذرا مہلت دے دیتے ہیں یہ پیٹ بھرے لوگ بہت غیر سنجیدہ ہسوڑے ہاں قسم کے جو زندگی کے کسی معاملے کو بھی سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے واضح ہم ان کو ذرا سی ڈھیل دے دیتے ہیں یہ کھل کھیلتے ہیں اور پھر ہم اچانک اپنے گرفت کا ہاتھ ان ڈال دیتے ہیں اور اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے عذاب کی تین شکلیں ہوتی ہیں میں آسمان سے بھی عذاب نازل کر دیتا ہوں میں زمین کے نیچے سے بھی عذاب لے ہوں اور کبھی کبھی میں یوں کر دیتا ہوں کہ میں تمہیں مختلف ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنا دیتا ہوں پھر آپس میں لڑا دیتا ہوں یہ بھی میرے عذاب کی ایک کیفیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط کی ایک جو مواہدانہ کوشش تھی سورج تارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اور لوگوں کہا کہ ہاں ہاں ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا ماں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ بڑا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور پہ کیا یہ میلا ہے یہ سب ڈوب جانے والے ہیں میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کیا کرتا ایک ڈیمونسٹریشن تھی ایک منطقی تسلسل تھا ایک فکری طریقہ تھا پروسیس تھا جو انہوں نے انتہائی فطری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور قرآن اس کو حجت کہتے تو دل کا حجت نہ آ گا ہم نے ایک حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اور آخر کار وہ کہتے کیا ہیں ان نہیں وجہ وجہ لگی فتح سماوات ولر حریف ومانا من مشن میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں اور اس یکسوئی میں میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوں یہ تو ہی جناب والا حضرت ابراہیم کی سوئی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے جناب کوئی ضرورت ہو کوئی ہماری خدمت ہو ہمارے لائق تو بتا دیجیے کہ آگ ہے چند ہی لمحوں بعد بٹن دبایا جائے گا اور آگ کے علاوہ میں ان کو گرا دیا جائے گا کہہ سکتے تھے کہ جب صاحب کو بجاؤ فرماتے ہیں ضرورت تو ہے اما الیکا فلا تم سے کوئی ضرورت نہیں جن سے ضرورت ہے وہ سائیں دیکھ رہا ہے آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے ناسک سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم اب یا تم درمیان سے ہٹو تو اس وقت اس کے ساتھ ون ٹو ون ہو رہے ہیں مولی جبریل تو درمیان میں کہاں سے آ گیا تو یہ یکسوئی تھی ہنی میں یکسو ہو گیا ہوں اور عزیزا گرامی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے یہی توحید یہی اخلاص ہے جس پہ حضرت ابراہیم قائم تھے یہی راستہ تمام انبیاء اور تمام رسول کا تھا اور اسی راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو چلا دیا ہے فرمایا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے سورا واقعہ میں کہتے ہیں کہ افرائی تم آتا تم نے کبھی دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو ان تم تجرے اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم بھئی کاشت تو تم نے کر دیا زمین پہ تم نے ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے اس میں کھاد ڈال کے بیج ڈال دیا پانی ڈال دیا اب اس کے بعد اس کے بعد تو بیچارا کسان کہتے ہیں میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا اب آگے اس بیج میں سے کونپل پھوٹ کے اس میں سے پودے نکلے اچھی فصل ہو یہ تو سارا اس کا کام ہے اس کا کام ہے کہ ایک بیج پہ وہ دیکھو کس کس کی محنت کرواتا ہے اس ایک بیج پہ زمین کی قوت نمو کام کرتی ہے گیسز آکسیجن نائٹروجن پتنی کیا کیا گیسز فضا ہوا کام کرتی ہے پانی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے اس کو پھاڑتا ہے دور سمندر سے ہوائیں بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں بادل برستے ہیں بجلی کی کڑک ہوتی ہے بجلی کی کڑک میں نائٹروجن مل جاتی ہے نائٹرو کھاد ملا پانی بن کے آ جاتا ہے اور کروڑوں میل دور سورج کی توانائی اور گرمی آتی ہے یہ درجنوں اسباب اور عوامل اور درجنوں طاقتیں قریب سے دور سے ہزاروں میل لاکھوں میل دور سے آتی ہیں اور اس ایک بیج پہ کام کرتی ہیں تو اس بیجنے سے کومپل فوٹتی ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کومپل تم نے اگائی ہے یا میں نے اگائی ہے لگتا ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کوپل اگائی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج سورج کی گرمی اور توانائی بھی ہے سمندر بھی ہے ہوائیں بھی ہیں بادل بھی ہیں بھی ہے بجلی کی کڑک بھی ہے ہوائیں اور فضا اور گیسز بھی ہیں زمین کی قوت نمو بھی ہے پانی بھی ہے اور بیج بھی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جس کے انتظام اور تدبیر میں یہ سب چیزیں ہیں اس نے اس کونپل کو کو اگایا جو اللہ نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریی میں کونش تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں کاش تم کرتے ہو اگاتے ہم ہیں اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق سبزیاں پھل اور اناج اگاتا ہے اور عزیزا گرامی یہاں ایک بات کہی گئی کہ دیکھو تم مشرقین کے معبودان باطل کو برا بھلا نہ کہو جن کو برا نہ کہو بتوں کو برا نہ کہو مابودان باطل کو برا نہ کہو کہ وزد میں آ کے تمہارے اللہ کو سچے خدا کو گالیاں نہ دے یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی برا کہنے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں اگر مابودانے باطل کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے اور آخر برا کہنا کیا ضروری ہے میاں اگر سیدھی سچی نرم میٹھی اور پیاری بات سے کام چل سکتا ہے تو آخر کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ آخر داوانہ الحمد للہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں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 عزیزہ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے آٹھویں پارے ولو اننا کا خلاصہ بیان کریں گے اس کی ابتدائی یوں ہوتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر انہیں آ کے بتلائیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے اس لیے کہ ماننے کے لیے نیت کا خالص ہونا کبھی ہے اور اگر نیت خالص ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں پھر سینے کو کھول دیتے ہیں اس کو شرح صدر کہتے ہیں اور یہ سینے کے کھولنے کی وہی دعا ہے جو حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام نے کہی تھی رب شراک لی صدری الا میرا سینا کھول دی سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی بڑھ گئی اللہ تعالی قیامت میں ایک سوال تمام انسانوں سے اور جنوں سے کریں گے ایک بات بتاؤ ہم نے نبی بھیجے تھے رسول بھیجے تھے تم تک پہنچے تھے یا نہیں ان کی دعوت ان کا پیغام تم تک کسی نے پہنچایا تھا یا نہیں اور سب کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں دعوت ہم تک پہنچ چکی تھی لیکن ہم نے سنجیدگی سے اسے اختیار نہیں کیا عزیزا نے گرانی آٹھویں پارے میں دس احکام موجود ہیں اور غالباً یہ وہی ہیں جو توریت میں ٹین کمانڈمنٹس کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ یوں ہیں فرماتے ہیں کہ اعلان فرما دیجیے کہ مندرجہ ذیل امور سے بچیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں عزیزان نگرامی یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں ہم مسلسل یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی توحید کا ذکر فرماتے ہیں اور شرک سے منع فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آ جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالی کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق ہیں اس دنیا میں وہ والدین ہیں تو پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور نمبر تین اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو نمبر چار بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ یہ قریب نہ جانا بہت دلچسپ بات ہے یعنی وہ سب باتیں جو کہ گناہ کا باعث بن سکتی ہیں ان سب کو حرام قرار دے دیا اب نمبر پانچ کسی کو قتل نہ کرو نمبر چھ یتیم کا مال نہ کھاؤ اب ظاہر ہے کہ مال تو کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے لیکن یہاں یتیم کا نام اس لیے لیا کہ یتیم کا مال کھانا سب سے زیادہ شرم کی اور سب سے زیادہ گنا کی بات ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوتا ہے نمبر سات ناپ تول میں کمی نہ کرو نمبر آٹھ ہمیشہ انصاف کی بات کہو خواہ اپنے رشتے داروں کے خلاف نمبر نو اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ہر ایک سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں اور نمبر دس فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی غلط راہوں پر نہ چلو ورنہ تم منتشر ہو جاؤ گے پرا ہو جاؤ گے فرقوں فرقوں میں بٹ جاؤ گے معلوم ہوا کہ فرقہ بندی سے بھی روکا جا رہا ہے اور فرقہ بندی کا یہ سبب بتایا جا رہا ہے کہ صرف میرے سیدھے راستے پہ چلو اگر اس سیدھے راستے کو چھوڑو گے کوئی ادھر چل پڑے گا کوئی ادھر چل پڑے گا تو پھر کئی فرقے بن جائیں ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا ہم نے اللہ کے رسول کو تمہاری طرف بھیج دیا ہم نے انسانیت پہ حجت تمام کر دی اب کوئی اس قابل نہیں رہا قیامت نے کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ اگر ہم پہ اللہ کی کتاب نازل ہو جاتی یا ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیج دیا جاتا تو ہم ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لائق کوئی نہیں رہا اللہ نے رسول کو بھی بھیج دیا چلو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیج دی ہدایت بھی بھیج دی اب اگر کوئی اس کو نہیں اپناتا ہے تو اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی بہانہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول و قرار لیا گیا ایک عہد لیا گیا اور سچی بات یہ ہے کہ کہا تو حضور سے گیا ہے لیکن یہ عہد ہم سے لیا جا رہا ہے قل ان نسلاتی وہ نسکی و مح و مماتی کی رب العالمی لا شریک اللہ و بدال امرت وہ انا المسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ بے شک میری نماز میری تمام مراسے میں عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اتاد گزار ہوں عزیزانی گرامی یہ آیت ہمیں اللہ کے لیے خالص بنا رہی ہے اخلاص للہ کی تعلیم ہے پہلی دو باتیں سلاتی و نسو کی میری نماز اور میری ساری قربانیاں مراسم عبودیت اعمال عبادت سب اللہ کی کسی اور کو سزاوار نہیں سجدہ رکو نماز کی ساری شکلیں تواف قربانی نظر نیاز استغفار استغاثہ وہ سب چیزیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں صرف اللہ کو سزاوار یہ سب بڑا اس صرف اللہ کے لیے ہیں. آگے فرمایا محیا میرا جینا میری زندگی کا ایک ایک پل یہ بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہوں گے اس سے آگے وہ مما کی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا یہ ذرا سی مشکل بات ہے نمازیں اللہ کے لیے پڑھ عبادتیں لی, اللہ کے لیے کر لی چلیے اللہ کے لیے جی بھی لیے اپنے بس کی بات ہے کچھ کچھ مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہے لیکن یہ تو قول و قرار لے رہے ہیں کہ مما کی میرا مرنا بھی للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لئے ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری زندگی جینا ایک ایک حیات کا پل ایک ایک گھڑی سب ہم اللہ کے لئے اس قدر خالص اور مختص کر دیں کہ وہ جب چاہیں موت عطا فرما دیں موت اسی کے, انہی کے راستے میں ہی آئے کسی اور کے لیے ہم زندگی کا کوئی حصہ کوئی وقت باقی نہ چھوڑیں تب جا کے یہ تقاضا پورا ہوگا مماجی اللہ العالمین میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا عزیزا گرامی یہ اخلاص کی کیفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا ہدف اپنا مقصود اول محبوب حقیقی اسی کو اپنی ترجیح اول ٹھہرا لیں جب جا کے یہ اخلاص کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے کاروبار ہے ملازمت ہے تجارت ہے زراعت ہے سب اللہ کے لیے ہوگا دوستی ہے محبت ہے پیار ہے ہاں غصہ ہے سب اللہ کے لیے ہوگا عزیزان گرامی یہاں پہ یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے سارے کے سارے تو سب ایک قوم بن جاؤ گے متحد ہو جاؤ گے اور اگر اس اخلاص میں کمی آ گئی اللہ کی خاطر نہیں کچھ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں کچھ فلاں کی خاطر کر رہے ہیں تو فرمایا پھر منتشر ہو جاؤ گے پھر بٹ جاؤ گے پھر فرقے فرقے بن جاؤ گے اور فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین میں تفریقہ ڈالا جو گروہ در گروہ ہو گئے آپ کا ان سے کچھ واسطہ لس تمن ہم فیشے آپ کا ان سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں آپ ان سے بری ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی شکل میں بھی یہ قبول نہیں ہے کہ اس قوم میں تفریقہ ہو آگے چل کے فرماتے ہیں کہ پھر سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے اور اس میں ابلیس کی یہ ذہنیت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلق من منتی مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں بہتر ہوں میں اس کو سجدہ کیوں کروں اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدہ مٹی کو نہیں کیا جا رہا سجدہ آدم کو نہیں کیا جا رہا سجدہ تو اللہ کے حکم سے کی, کرایا جا رہا ہے اور اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے بہت زمین بہت ذہین بہت فلسفی بنتا ہے اتنی سی موٹی سی عقل نہیں ہے اسی پریس کو اور پھر دیکھیں غلطی تو ہو جاتی ہے حضرت آدم سے بھی ہو گئی روکا گیا تھا کہ میں درخت کے پاس نہ جانا اس کا پھلنا کھانا کھا لیا غلطی شیطان سے بھی ہو گئی لیکن بنیادی فرق حضرت آدم کی جو غلطی ہے وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہے اس لیے فوراً عدامت ہو گئی معافی مانگنی اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا فتلکھا آدم میں ربہی ہی کلمات آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے بول سیکھے فتابہ آلے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کری معافی مانگنے کا ڈرافٹ بھی اللہ میاں سے سیکھا اس بار سے بھی ڈر رہے ہیں کہ معافی مانگتے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے جن سے اور بڑھ گئی برہمیہ مزاج دوست اب وہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آ سکے تو اپنا معاملہ سیدھا کر لیا اللہ تعالی کے ساتھ فوراً معافی مانگی اور ادھر یہ شیطان ہے اس کا جو جرم تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا وہ کبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نفرت اور انعد کی وجہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ فلسفے گھڑتا پھرا اور اس کو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی اور یہاں پھر ایک بات کہی گئی کہ حضرت آدم سے جب خطا سرزد ہو گئی اور حضرت حوا سے تو ان کی شاہی پوشاک چھین لی گئی اور وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے معلوم یہ ہوا کہ پوشاک کا اتر جانا اور یہ اریانی اور یہ بے حیائی یہ اللہ کا عذاب ہے جنت کے بارے میں ہاں پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں کچھ زینتیں دی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں حرام چیزیں تو بھائی تھوڑی سی ہیں چند چیزیں ہیں وہ حرام ہیں باقی تو اس سب حلال ہی حلال ہے تو حلال چیزیں اللہ کی دی ہوئی زینتیں ہیں استعمال کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو ہم جنت میں لے جائیں گے تو نذا انامافی سدور ہند مل ان کے سینوں میں کوئی اگر چھوٹی موٹی قدورت ہے تو ہم وہ نکال دیں گے جنت تک پہنچتے پہنچتے ان کے دل ہر قسم کی قدورت سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے عزیزا گرامی اگر اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو یہیں قدورت سے پاک کر لو اور اگر مچ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کام جو اللہ تعالی زبردستی تم سے کروائیں گے کہ دلوں کو قدرتوں سے پاک کریں گے میاں وہ اپنے آپ ہی کر لو تاکہ جنت جانے کا راستہ اور کھلا اور آسان ہو جائے اور اگر اس دنیا میں جنت کا مزہ لوٹنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو قدورتوں سے پاک کر لو کسی نے زیادتی کی ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو کسی نے گالی دیبت دی تو فلاں فلا اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اور یہاں سے دل سے اس کو رائٹ آف کر دو اس دل میں اتنی ساری الٹی سیدھی غلط سلط سیا پینٹنگس نہیں چلیں گی فتول غیب میں شیخ عبد القادر جینانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اس کا دربان بن جا اس میں سوائے غیر سوائے اللہ کے کسی غیر کو آنے ہی نہ دے یہ قدورتیں سب کی سب غیر ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا آراف کا ذکر آگے ایک مقام آراف ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اور یہاں جو اہل دوزخ ہیں ان کو اہل اراف دیکھیں گے تو پوچھیں گے یار تم تو بڑی طاقتور اور بڑی اقتدار والے اور بہت بڑی پارٹی والے لوگ تھے وہ تمہاری طاقتیں وہ سارے اختیارات وہ تمہاری بھٹو بچو اور زندہ باد وہ کہاں گئی اور ادھر اہل دوزخ ہوں گے کہ وہ اہل جنت سے رسک مانگیں گے پانی مانگیں گے اور ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور اہل جنت یہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ نے جو جو وعدے کیے وہ سب پورے ہو گئے تم بتاؤ تمہارے بارے میں جو وعدے کیے گئے تھے کیا سب پورے ہو گئے یا نہیں پتا چلے گا کہ عذاب کی جو جو دھمکیاں اللہ میں جو جو وائدیں سنائی تھی وہ ساری پوری ہو گئی عزیزا گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش تو ہم برسا دیتے ہیں لیکن اسی بارش سے سنگلاخ زمین فائدہ نہیں دی زرخیز زمین اللہ کا رسول تو وہی ہے اللہ کا کلام تو وہی ہے لیکن وہ لوگ جن کے دل سنگلاخ ہیں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے برعکس وہ جن کے دل کی زمین نرم ہے وہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اجی جانے گرامی یہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ بیان کر دیا باتیں تو بہت لمبی ہیں اور زیادہ ہیں لیکن اب اس مختصر وقت میں کوئی کیا کرے تو یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک کہ قرآن مجید کو آپ خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آفر الحمدللہ رب للہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما احل پاک پاکستان